اور ان سے پہلے ہم نی کتن سنگت کومیں ہلاک فرمادیں کے گرفت میں ان سے سخت تھیں تو شہروں میں کاوشیں کی ہیں کہیں بیگنی کی جگہ